تو جب ہم ہر کام میں سنت کی نیت شامل کریں گے نا تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گی حضرت عبدالغ نے مبارک رہی مغلا فرماتے ہیں یہ سرونی سر مجھے یہ بات خوش کرتی ہے یقن علی فی کلی شہ نیتوں کہ میرے لیے ہر چیز بھی نیت ہو حتی فی العطل حتیٰ کہ کانے ون میں اور سونے میں بھی اور سفین سوری رہی مغلا فرماتے ہیں وہ مل بے تو نیت